الحمدللہ الحمد للہ ہم يا ايها الذين امنوا ادخلوا يا ايها الذين امنوا في السلم كده الله صمد لم يلد ولم يغلد ولم يقل له كفوا أحد وخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عذوة ولا صفرة ولا طيرة ولا هارة السلامات و تسلیمات کچھ نام ہے شیر بھیڑیا یہ تو محض کچھ نام ہیں اصل ف کو انسان سے سلط اللہ النظیم سلق رسول احمد نبی الکریم میرے نوجوان دوستو بزرگوں اور ساتھیوں میں بات دوں گا مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ الحمدللہ یہاں پر نائنٹی فائیو پرسنٹ بیان شروع ہوتے وقت جو تعداد ہے وہ جوانوں کی ہے اور وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ میں تاریخ دین نہیں تھا وعدہ مکمل نکل پا رہا تھا کل یہ بات ہوئی اور یہ دعوت چلی کے ہاں کنفرم ہو گیا کہ میں زکریا مسجد میں جمعہ کا بیان کروں گا تو میرا خیال یہ سب واٹس ایپ کی دین دکھ رہی ہے اب ظاہر بات ہے جوان بچے جو ہے واٹس ایپ پر جڑے ہوئے بڈھوں کو تو جب تک کہ رکشہ نہ گھومے تب تک کی خبر نہیں ہوگی اکثر والے بھی لگاتار پیچھے لگے تھے میں ان کو بھی دے نہیں پایا عبدالحادی میاں کا ذمہ داروں کا فون آیا جب میں نے کل کنفرم کیا کیونکہ آج میرا اورنگ آباد کا پروگرام تھا اور ذہن میں آیا بعد میں جب میں نے ان کو ڈن کر دیا کنفرم کر دیا تب جا کر مولانا عمران رحمانی سجاد رمانی صاحب کے پروگرام کے ایک تعلق سے فون آیا کہ آپ کو اورنگ آباد پہنچنا تھا میں نے کہا مولانا میں نے وعدہ کر لیا اور ذہن میں آیا کہ کس موضوع پر بات کی جائے کون سے موضوع کو چھیڑا جائے گزشتہ دو جمعہ میں نے جلگاؤں میں دیا تو وہاں پر بڑی تفصیلی بات آئی تھی حج کے تعلق سے مکت المکر مدینہ کہتے ہیں عربی میں شہر کو منورہ یعنی روشن منور تو مکت المکرمہ اور مدینت المنورہ کے تعلق سے میں نے بہت ساری باتیں بتایا تھا اور اتفاق سے مجھے عبدالحادی جو ہے کہاں ملے مکہ میں جب وہ سفا اور مروہ کی جو پہاڑیوں پر ہماری ماں حضرت حاجرہ دوڑی تھی اور کس لیے دوڑی تھی سات چکر لگائے تھے سفا سے مروہ سفا پہاڑی کا نام مروا پہاڑی کا نام سفا سے مروہ کے سات چکر لگائی تھی اور دوڑی تھی کس لیے کہ اسماعیل ٹڑ رہے تھے پیاس سے پانی کے لیے ہاجرا دوڑ رہی تھی پانی کی تلاش میں لیکن اللہ نے پانی نکالا کہاں سے ابراہیم اسماعیل کے قدموں سے ایک ماں کی طرف پر ایک ماں کی طرف پر اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ کوئی بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے کوئی بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے سپا مروا کی پہاڑیوں کی جب ہمارے ساتھ چکر مکمل ہو گئے تو ہادی مست وہاں ٹیکن لگا کر پہاڑی کے قریب بیٹھے بیٹھے تو وہیں پر پہچانے گئے کہ یہ عبد الہادی ہے اب ظاہر بات ہے کہ وہ بھی تعلق تھا وہ بھی واسطہ تھا زکریا کو ظاہر بات ہے ذمہ داروں نے بات کیا تو آج میں نے سوچا کہ میں آج ایک اہم عنوان پر بات کروں اور وہ اہم عنوان کیا ہے وہ اہم عنوان یہ ہے کل آپ لوگوں نے واٹسپ پر دیکھا ہوگا کہ تحفظ دین اور تحفظ ایمان کیا انوان کی آج کے پروگرام کو پر ہم نے تحفظ دین کہ دین کی حفاظت کیسے کی جائے جیسے مسلم پرسنلا بورڈ اور جمعیت علماء اور بڑے بڑے علماء کے تین دن پہلے ہم لوگ حضرت مولانا سجاد مولانا ارشد مدنی ہم لوگ اکولا میں تھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور مشن چل رہا ہے مسلم پرسنل بورڈ کا مشن چل رہا ہے جمعیت علماء کا اور وہ مشن کیا چل رہا ہے انہوں نے ایک نام دیا کیا تحفظ دستور اور تحفظ دین دین بچاؤ دستور بچاؤ دین کو بھی بچاؤ اور کاہے کو بچاؤ دستور کو بچاؤ صبح نو بجے علماء کرام نے مجلس شروع ہوئی پہلی تقریر میری رکھی گئی تو میں نے وہاں پر سارے بڑے بڑے علماء موجود تھے تو ان کے سامنے بات رکھتے ہوئے کہا کہ ایک طالب علم آپ کو سبق سنا رہا ہے اور اس سبق کو میں پورے ملک کے کونے کونے میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ملک کے چپڑے چپڑے میں کو لے کر جا رہے ہیں کہ ملک کے حالات ایسے ہو گئے ہیں یقیناً ایسے حالات بن گئے ہیں ملک کے حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ایک جانور کے نام پر انسان کو مارا جا رہا ہے ظلم ظلم اتنا بڑھ گیا کیا مسلمان کیا کرسچن کیا سکھ کیا جین کیا بو کیا دلت آج سب اکٹھے ہو رہے ہیں اور آپ کو خوشخبری حضرت مانا سجاد نمانی کے انداز میں اور ان کے الفاظ میں میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ قرآن نے جیسے کہا ناسر سننے کے لیے آئے سنے نا الحاق متر آخر یاد ہے کیا ہے کیا میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خدا نے کہا ایمان والوں کو کسی بھی حالت میں سب سے پہلا ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں خاص طور سے ایمان والوں کے دلوں میں بھی ایک خوف ایک ڈر بیٹھ گیا ہے کیسا ہوں گا کیا ہوں گا ظالموں کے ہاتھ میں سارا معاملہ چل گیا ہے قاتلوں کی حکومت ہے کیسا ہوگا کیا ہوگا نا? تو ہم کہتے ہیں وہی ہوگا جو منظور ہے خدا زور سے بولو خدا وہی ہوگا جو منظور ہے اور اقبال بولو وہی ہوگا جو منظور ہے کسی کی بھی حکومت آئے کوئی بھی کرسی پر بیٹھے کوئی بھی آڑا گرے نہیں سر ہم کو کوئی فرق نہیں ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ماننا ہے کیا ماننا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ زندگی موت نفع نقصان اچھا برا پاسبل امپوسیبل ساری چیزیں ہمارا ایمان ہے کہ سب کس کے ہاتھ میں ہے ارے زور سے بولو زندگی کس کے ہاتھ اللہ کے موت کس کے ہاتھ اللہ کے نفع کس کے ہاتھ زور سے بولو نفع کس کے ہاتھ اللہ کے نقصان کس کے ہاتھ اللہ کے ساری چابیاں کس کے ہاتھ بولو سارا کنٹرول کس کے ہاتھ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کے امپاسبل کو پاسبل بنانا کس کے ہاتھ پاسبل کو امپاسبل بنانا کس کے ہاتھ ممکن کو ناممکن بنانا کس کے ہاتھ ناممکن کو ممکن بنانا کس کے ہاتھ ہاں ہم کو اشارہ کر دیا گیا قرآن نے ہم کو تعلیم دے دیا کہ یقیناً یقیناً حالات آئیں گے لیکن قرآن نے صاف طور سے یہ اعلان کر دیا کیا اعلان کر دیا قرآن نے صاف طور سے اعلان کر دیا بیما کسبت قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ زمین میں بگاڑ آئے گا خشکی میں بگاڑ آئے گا سر میں یعنی سمندروں میں بگاڑ آئے گا فساد آئے گا ماحول اور حالات خراب ہوں گے کب خراب ہوں گے بیمار کا سبت اے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی سے یعنی آمال جیسے ہوں گے اعلان ہو گیا کہ جیسے آمال ہوں گے اللہ کے ویسے فیصلے ارے بولو آئیں I... گے جیسے امال ہو گئے اللہ کے فیصلے آئے گے میرے آقا میراج کے وقت جا رہے ہیں میراج کے وقت جا رہے ہیں جبرائیل آئے ہیں میرے آخا میرا وقت جا رہے ہیں دیکھا میرے نبی نے کہ کچھ چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی ہے اور کچھ چیزیں اوپر سے نیچے آ رہی ہے میرے نبی نے پوچھا حضور یہ کیا چیزیں ہیں جو نیچے سے اوپر اور وہ کیا ہیں جو اوپر سے نیچے آ رہی ہے تو جبرائیل نے کہا حضور جو نیچے سے اوپر جا رہے ہیں وہ آپ کی کمر کے کےمال ہیں اور جو اوپر سے نیچے آ رہے ہیں وہ آپ کی امت کے امال کے حساب سے اللہ کے فیصلے ہیں حضور جیسے آمال جائیں گے ویسے اللہ کے فیصلے آئے آئے. آئے. نا؟ اب دین کی حفاظت کی ہم کو فکر ہے کہ دین کیسے محفوظ ہوگا اسلام کیسے محفوظ ہوگا تو میں نے اکولا پروگرام میں کلیئر طور سے یہ بات کہا اور یہ میری بات بھی نہیں میرے استاد محکرم حضرت مولانا ابو الحسن الحسنی جن کو دنیا جانتی ہے علی میاں ندوی کے نام سے بڑے علی ندوی کہ عرب جن کے آگے پیچھے گھومتا تھا ایسے عالم کہ جن کی کتابیں ارب لوگ پڑھ کر علماء بنتے ہیں ایسے عالمی گیت میرے استاد محترم مولانا علی نے ایک جملہ کہا تھا وہ جملہ خاص طور سے آج ہم کو سمجھنا ہے سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے کیا دین کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے, کہ دین کو جا رہا ہے اور اسلام میں دخل اندازی ہو رہی ہے اور تین طلاق پر بحث ہو رہی ہے اور عورتوں کا معاملہ سامنے آ رہا ہے اور ابھی ابھی نئے نئے سوچے چھوڑے جا رہے ہیں کیا آج ہی میں نے خبر میں میرے چینل پر ڈالا وائرل نیوز لائف پر میں نے خبر میں ڈالا کہ مفتی حرم آئیں مولانا وسیع اللہ عباس کے جو مفتی ہے مکہ کی جو ہے, جن کے, جن کے پاس پڑھے لے, لوگ مکہ میں نماز پڑھاتے ہیں اورنگ میں جملہ کہہ دیا اور وہ ہندوستان میں بھی چل رہا تھا کہ ہندوستان میں ایک شیتان نے یہ کہا تھا کیا کہا تھا اور سو سے چھوڑ رہے ہیں حالات ایسے بنا رہے ہیں کہ لوگ اصل مدوں سے ہٹ جائیں نا? کیونکہ سالے تین سال ہو گئے یہ سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں یہ سمجھ لو ساڑھے تین یعنی جوانوں کی فائغام کو سمجھنا کہ ساڑھے تین سال ہو گئے وکاس کچھ پیدا ہوا نہیں جبکہ عام طور پہ نو مہینے میں بچہ ہو جاتا سمجھ لیا لیکن ساڑھے تین سال میں بھی وکاس پیدا تو یہ کیوں بڑا اشارہ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ حالات ایسے بنا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی بھی چیز میں الجھا کر رکھا جائے کسی بھی چیز میں پہلے آیا کیا مسئلہ طلاق کا مسئلہ پھر کیا آیا قربانی کا مسئلہ اب کیا گیا نیا حج کا مسئلہ ایک مہینے آیا تھا حج کا مسئلہ ایک سیدان نے سوچا چھوڑا کہ عورت بغیر محرم کے حج کو جا سکتی ہے مفتی عباس نقوی نہیں سل جاتی سمجھے کچھ عورت اب جنس یہ مسئلہ ہے سب لگ گئے اس میں جواب دینے میں کیا میں لگ گیا سمجھو اشارہ سمجھ گیا سب جواب دینے میں لگ گئے پھر ابھی مسئلہ آیا تاج محل کا مسئلہ ہے تاج, تاج محل یہ بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں میں اپنی صلاحیتیں صرف نہیں کر رہا ہیں دین کی حفاظت ادھر کرنا ہے اسلام کی حفاظت کرنا ہے میں پہلے کلیئر طور سے کہتا ہوں کہ دین کبھی ختم ہونے والا نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے جب قیامت لانا ہوگی تو دی ایمان کی ساری سمے بجا دی جائے گی اور ایک بھی ایمان والا جب تک کہ باقی رہے گا یہ دنیا کو ساسٹم سارا, سارا نظام چلتا رہے گا حدیث میں آتا ہے فرمائیں ایک ایک ایک سونی ہزار نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا تب تک کے یہ سورج بھی برابر نکلے گا چاند بھی برابر نکلے گا برسات بھی برابر گی دسمبر میں ٹھنڈی بھی نہیں سمجھا تو نہیں ہونے والا کچھ بھی ہاں جب اللہ کو قیامت لانا ہوگی تو اللہ سارے ایمان والوں کو ختم کروا دے گا اور پھر قیامت آئی. تو دین میں تو کہتا ہوں کہ دین میں کوئی کوئی پکری نہیں لا سکتا بلکہ میرا مشہور ڈائلگ ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ یارو جب دین سے بدلا نہیں گیا جب دین سدار سے بدلا نہیں گیا جب دین نمروس سے بدلا نہیں گیا جب دین میں دخل اندازی ہمان نہیں کر پایا کارون نہیں کر پایا یہ رتی مہارتی ہے اس زمانے کے تو جب یہ نہیں کر پائے ہیں تو کوئی چائے والا کر پائے گا ید یہ مٹانی پائیں گے مسلمانوں کو کبھی ایمان والوں کو کبھی یہ ختم نہیں کر پائیں گے ہاں میرے استاد نے جن کہا تھا جو آج میں خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں اور قرآن کی وہ آیت بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے یادین آمنو اے ایمان والو اے ایمان والو, والو آمین ایمان لے آؤ اب ذرا جملہ بالا جیب ہے نا پہلے تو کہہ رہے ایمان والو ارے جب ایمان والے کہہ دیا تو پھر آپ کا آمین ہوں. ایمان لے آؤ ہے نا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ ٹھیک اور دوسری یا کیا الذین یادین اے ایمان والو ہو لو داخل ہو جاؤ سلمی اسلام میں کافہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کیسے آؤ کیسے آؤ ہاں؟ جب یہ دو مسئلے حل ہو گئے تو سارے مسئلے سمجھ گیا اس لیے آج کا ہم نے عنمان رکھ کے تحفظ ڈیل تو میرے استاد کہتے تھے کہ دین کی حفاظت کیسے ہوگی اسلام کی حفاظت کیسے ہوگی تو میرے استاد نے کہا تھا انیس سو غالباً یعنی تقریباً ستاویس سال پہلے میرے استاد نے کلکتہ کے فران میں کہا تھا کیا کہا تھا کیا کہا تھا مسلمانوں مسلمانوں اگر حکومت حکومت اگر ایمان میں اسلام میں دخل اندازی کرے گی ہم ایک بار روکیں گے دو بار روکیں گے تین بار روکیں گے دس بار روکیں گے لیکن پھر آگے کیا جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں حکومت کو تو ہم روکیں گے لیکن مسلمانوں میں تم سے پوچھتا ہوں تم سے سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ تم کو کس نے منع کیا ہے دین پر عمل کرنے سے ابھی اپنے جمعہ کو آئے تو آمدار صاحب نے روکی تھی اپنے کو ارے بولو نا اچھا ابھی اصل کو اپنے کو آنا ہے تو خاصدار صاحب روکیں گے کیا کہا کہ مسلمانوں حکومت اگر گڑبڑ کرے گی ہم ایک بار دو بار تین بار بھی دس بار روکیں گے اور میرے استاد نے اپنے زمانے میں کبھی بھی حکومت کی بدماشیوں کو کامیاب ہونے نہیں دیا اس وقت بھی حکومت نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے بچے اسکولوں میں ودے ماترم پڑھے تو میرے استاد نے کہا تھا تھا میرے استاد کہ مسلمان کے بچے مزدور بنے گے مسلمان کے بچے گاڑیوں پر کیلا سبزیاں بیچیں گے مسلمان کے بچے مستری بنیں گے مزدوری کے کام کریں گے لیکن اگر مسلمانوں کے بچوں کو مدرسوں میں اسکولوں میں اگر وندے ماترم یا سوریہ نمسکار جیسے مشرقانہ کام کرنے لگایا جائے تو مسلمان مزدور بننا پسند کرے گا اپنے بچوں کو مزدور رکھنا اور بنانا پسند کرے گا لیکن مسلمان ایسی اسکول اور ایسے اسکول اور ایسی تعلیم کو بالکل حاصل نہیں کرے گا جہاں اس کے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہو تو اس زمانے میں بھی مولانا نے کامیاب ہونے نہیں دیا تھا آج بھی ان کے شاگرد محنتیں کر رہے ہیں اور حکومت کامیاب نہیں ہو رہی ہے لیکن حکومت سو سے چھوڑتی رہتی ہے مسلمانوں کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم دین پر عمل کرنا مولانا علی نبی نے کہا تھا کہ بتاؤ مسلمانوں نے تم سے پوچھتا ہوں تم کو کس نے روکا کہ تم آسانی سے شادیاں کرو تم کو کس نے کہا کہ تم گانے بجاؤ تم کو کس نے کہا کہ تم جہیز لو تم کو کس نے منا کیا اسلام پر عمل کرنے سے کسی نے نہیں روکا ہے مولانا کہتے تھے تم خود دین پر عمل کرنا شروع کر دو دین محفوظ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ارے بولو ہاں دین پر عمل ہم شروع کر دیں تو ایٹومیٹک دین محفوظ ہو جائے گا غیر مسلموں کو بھی پتا چلے گا ہندو بھائیوں کو بھی پتا چلے گا ہاں ہاں یہ دین ہے مسلمان کو ایسا کرنا پڑتا ورنہ ابھی کون سا مہینہ گیا ابھی گیا کون سا مہینہ محرم محرم گیا اب محرم میں مسلمان الٹی سیدھی حرکتیں کرتا میں بلڈانا جا رہا تھا بیان کر لے اتفاق سے میری گاڑی پر جو ڈرائیور تھا وہ برہمن تھا شرما اب پہور میں ہم لوگ چائے پینے کے لیے روکے اب چائے پینے کے لیے رکے تو ہم نے دیکھا شرما نے بھی دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے بدن کو پورا کلر لگائے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے کپڑا پہنے ہوئے ہیں پوری طریقے سے ننگے ہیں چھوٹا سا کپڑا بدن پر پہنے ہوئے ہیں اور کلر کچھ ایسا لگا ہوا ہے کہ وہ شیر جیسے بنے ہوئے ہیں باغ جیسے بنے ہوئے ہیں اور شرما نے بھی دیکھا ہم نے देखा है ना शर्मा धीरे से आगे चलते हुए कहता मुफ्ती साहब ये तो तुम्हारा मुहर्रम का महीना है इसलिए तुम लोगों को ऐसा बनना पड़ता क्या मैं दिख रहा तू <laughs> मैं दिख रहा क्या तू ऐसा बने समझा क्या बन रहा बात खुदा ने बनाया क्या इंसान, इंसान। और ये बाग क्या बन रहा बाघ बाघ अच्छा जब बाघ बना शेर बना तो उसको बेवकूफ की औलाद उसको पेश कर रहे हैं क्या पेश कर रहे हैं दूध पेश कर रहे हैं नहीं नहीं बाघ है वो हड्डिया दो हड्डिया <laughs> छिछड़े दो क्या दो क्या दो उसको बाघ दे दो बाघ दूध थोड़ी पीता बाघ क्या खा था गोश्त खा था छिछड़े ہڈا توڑتا تو اس کو جاؤ تو یہ کیوں کہہ رہا رہا ہوں کہ ہم ہم دین کو اب وہ ہے کہ محرم میں ایسا ایسا بنے ہوئے تو شرما تو یہی سمجھ رہا نا کہ مسلمانوں کو ایسا بننا پڑتا ہے نا اور آج کل بابا بھی اتنے روٹ گئے اللہ کا شکر ہے کم از کم محنتوں سے اتنا اچھا ہو گیا کہ اب جو ہے پہلے جو بابا جو ہے وہ محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے گھر میں آتے تھے اب وہ بھی بےچارے اتنے روٹ گئے کہ وہ کنجر والے جائے नहीं समझे कहा जा रहे अरे समझ गया ना अरे समझ गया कुछ है ना हां। जब वो कंजोरों के आंग में आने लगे और मुझसे किसी ने पूछा कि मुफ्ती साहब ये बाबा कभी नमाज सुझाने ये ब्यौरा है तो बोला बाबा इतने नहीं अगर बाबा को आना ही था तो हमारे आंग हम आलिम हम हम मुफ्ती तो बाबा ने कहा आने अरे बोलो ہمارے لیکن باوا بہرے کے آن میں لے اس کا مطلب بابا بھی بہرے تو دین کو کون بدنام کر رہا ہے ارے بولو ہم بدنام کر رہے ہیں تو میں نے اکولا کے پروگرام میں بھی کلیئر طور سے کہا کہ تحفظ دین دین کی حفاظت کیسے ہوگی تو میں نے اکولا میں کہا کہ دین کی حفاظت کیسے ہوگی کہ ہم خود دین پر عمل کرنا شروع کر دیں ابھی دیکھو کتنے لوگ دکھ رہے ہیں اگر اتنے لوگ فجر میں دکھے تو ایٹومیٹک ایٹومیٹک لوک متنے میں خبر آئیں گی سبق خبر آئیں گی کیا خبر آئے گی مسلمان جاگ گئے کیا خبر آئیں گی جاگ گئے ارے بولو مسلمان جاگ جا لے ہاں جاگوت جھا لے جاگ گئے تو دین اور عمل دین اور عمل ہم خود دین پر عمل کریں گے خود بخود دین محفوظ ہو جائے گا ایمان یقین مانو جہاں میں نے ایک دوسرا عنوان پڑا کہ اللہ کو دین وہ ایمان میں کلیئر کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں یہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے بغیر جنت میں داخلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے نا ہو ہی نہیں سکتا بے نمازی تھا لیکن ایمان لے کر گیا تو ٹھیک ہے جو بھی ہوگی جی سزا وزا مارا پیٹا سمجھ رہا اس کے بعد میں اس کو ایمان اگر تھوڑا بھی لے کر گیا تو اس کو جنرت میں ایمان و قیمتی اور وہ انمول چیز ہے کہ جس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں آج بھی بہت سارے ہندو کر اللہ کے گھر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے آج بھی بہت سارے ہندوؤں کو دیکھا اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں اتنا بہترین ان کے اخلاق ہے اتنے بہترین ان کے کیریکٹر ہے اتنا بہترین وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں سردی کا موقع آیا کل مجھے کسی نے کہ کئی میرے ہندو بھائی ایسے ہیں کہ سردی کا موقع آیا کمبل بے کر سارے کمبلوں کمبل میں ڈال کر نکل گئے اور راستے پر جتنے غریب سوئے ہیں چاہے وہ پسٹین پر ہو یا فٹ پاس پر ہو یا ریلوے اسٹیشن پر ہو وہ تمام ان کے, ان کے بدن پر سردی سے بچانے کے لیے کمبل ڈالتے جا رہے ہیں بہت بڑا عمل ہے آپ دیکھو کہ مسلمان اتنے بھنڈارے کھانا نہیں آتا ہوگا جتنا آج ہندو بھائی باندھ رہے ہیں میں صاف کہہ رہا ہوں اخلاق اور کردار اور نیکیوں کے امال جو ہے ہندو کر رہے ہیں پانی پلانے کا کام وہ جاؤ ذرا اسٹیشنوں پر جاؤ کئی پان کوئی لگی دیکھیں گی کئی کچھ لگے دیکھیں گا غلطی سے بھی تم کو مسلمان کا نام نہیں دکھے گا چورے بھائی یہ دین کے کام نہیں ہے کیا ہے مجھے اس کی تفصیل نہیں کرنا ہے میں دوسری تفصیل میں جانا چاہتا ہوں دین کے کام ہیں امال خیر ہیں اچھے امال ہیں لیکن اگر ایک قبرتی حالت میں زندگی گزار رہا ہے اور یہ سارے کام کر رہا ہے سارے کام کر کے گیا ایمان لے کر نہیں گیا اللہ اس کے اچھے اعمال کا صلاح اس کو یقیناً دے گا یقیناً دے گا یقیناً دے گا لیکن دنیا میں دے دے گا ایمان اگر دنیا سے لے کر نہیں گیا تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں اس لیے ایمان قیمتی سے ہے ایمان انمول سے ہے ایمان سب سے سب سے بڑی چیز اور ایمان کا معاملہ یہ ہے ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ پیارے آکا نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان کا معاملہ یہ ہے غور سے یہ جملہ سننا کہ کبھی کبھی انسان صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ وہ ایمان پر تھا اور رات ہوتے ہوتے کافر ہو جاتا ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہے کس کے الفاظ ہے پیارے آکا کے کبھی کبھی رات رات میں وہ ایمان کی حالت میں تھا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جاتا ہے یعنی یہ حدیث تفصیل کا موقع نہیں ہے یہ حدیث اشارہ کر رہی ہے کہ ایمان والے کو ہمیشہ اس کے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ کے نبی نے بخاری شریف کی حدیث ہے پیارے نے یہ بھی فرمایا المان یزید ایمان بڑھتا بھی ہے وہ یس اور کم بھی ہوتا ہے ایمان والے کرے گا تو ایمان بڑھے گا ایمان والے امال نہیں کرے گا گناہ کے, کے فضور کے کام کرے گا تو ایمان گٹے گا اب ہم دعا کرتے ہیں بالکل دعا کرتے ہیں جب کوئی مرتا ہے تو ہم نمازی کی جناز جنازے میں جو دعا کرتے ہیں سب کو لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی باپ مر گیا ماں مر گئی مگر اولاد اتنی عجیب ہے کہ اولاد باپ کا باپ کی بھی قصور ہے باپ کی بھی غلطی ہے کہ باپ نے لاکھوں روپے تو بچوں کو دیا لیکن اتنا دین نہیں دیا کہ باپ یا ماں کی جنازے کی نماز پڑھا سکے ہے. ہے نا کئی بچوں کو لے میں نے اولاد بعد میں کھڑے رکھوں نماز نہیں آتی میں لاکھوں روپے بھر کر ایم بی بی ایس بنایا بی بنایا، پروفیسر بنایا لائر بنایا وکیل بنایا لاکھوں روپے دے کر پھر نوکری بھر لگایا لیکن اتنا بھی نہیں سکھایا کہ تیری جنازے کی نماز پڑھا سکے اب دیکھیے میں جو بتانا چاہ رہا ہم جو جنا پڑھتے ہیں تو اس سے دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے اللہ تو نفرت فرما ہمارے کی بھی ہمارے مردوں کی بھی اللہ تینا وہ شاہدین غائبینا ہم نے جو حاضر ہیں ان کی بھی مغفرت فرما ہم جو غائب ہیں ان کی بھی نفرت فرما غلط ہمارے مردوں کی بھی نفرت فرما ہمارے عورتوں کی مکفرت فرما صغیرینہ خورتوں کی بھی مکفرت فرما قبیرینہ بڑوں کی بھی مکفرت فرما اور آخری میں جو جملہ کہتے ہیں وہ کیا ہے اللهم من احیائ ہو اے اللہ تو ہم میں سے جس کو بھی زندارت فا احی چھین الاسلام ہم میں سے جس کو بھی زندارت اسلام پر زندارت ومن توفیطہ اور ہم میں سے جس کو بھی وفاق دے ما دے فتوفہ mute مکفر ایمان پر موت اور خاتمہ نصیب فرما ماں زور سکے دو یہ دعا کر لیکن حرکتیں ایسی کرتے ہیں کہ ایمان کب چلا جا رہا ہے پتہ نہیں اس لیے پانچ منٹ میں پانچ سات منٹ میں اہم بات سن لو کیا حرکتیں ایسی کرتی کرتے ہیں کہ ایمان ختم ہو جائیں ابھی دیکھیے محرم کا مہینہ تھا میں نے اشارہ کر دیا کیا اشارہ کر دیا کہ محرم کا مہینہ اسلام کی شروع, اسلامی سال کی شروعات محرم سے ہوتی ہے اور اسلامی سال کا ختم ذیل ہے اور غور جہاں ختم ہو ہے اسلامی سال اس میں بھی قربانی ہے اور محرم جہاں سے اسلامی سال شروع ہے اس میں بھی کیا ہے کربلا اس نے کسی نے کہہ دیا کہ قتل حسین اصل میں یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد قربانی مانگتا ہے اسلام تو اسلامی سال کی شروعات اسلامی سال کا ختم دونوں مسلمانوں کو پیغام دیتا ہے کہ بغیر قربانیوں کے اسلام زندہ ارے بولو نہیں ہوگا ایمان ایمان کے ایمان کی ایمان حفاظت آپ دیکھیے یہ سفر کا مہینہ ہے خاص طور سے میں اس کو کہنا چاہ رہا تھا یہ سفر کا مہینہ سفر کا مہینہ ابھی اگر میں کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں تو سیونٹی نائنٹی پرسینٹ ایسے لوگ ہیں کو اسلام کے بارہ مہینے یاد نہیں ہے سچی بولو بولو صحیح بولو ہے کہ نہیں ہاں ہاں हा, جنوری جنوری سے دسمبر اوپر یاد ہے تو وہ چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا ان کے مہینے یاد ہے اپنے مہینے یاد نہیں ہے نا اور شکایت ہے کہ اسلام مٹ جائے گا تم مٹا رہا نہیں سمجھا کون مٹا رہا خود مٹا رہا تب سفر کا مہینے لگا لوگوں کے میں بھی شروع ہوا میرا خیال چار یا پانچ جو بھی ہے سفر کا مہینہ بھی شروع ہوا خاص طور سے یہ پیغام سن لو کہ سفر کے مہینے کے تعلق سے کئی عورتیں عورتوں کو بھی یہ بات سنانا کئی مرد ان کے دماغ میں یہ بات بھری بھی ہے کہ سفر کا مہینہ ناؤزبل ناؤزب اللہ بڑا منوس ہے کیا ہے منوس ہے سفر کا مہینہ ہے اس منوش ہے تو بولے اس میں شادی نہیں کرنا پہلے محرم کے مہینے میں بھی یہ مشہور تھا شادی نہیں کرنا کیونکہ محرم میں کربلا ہوئی تھی تو گھر میں کربلا ہوگی نہیں سمجھے کیا ہوگی ارے کو سمجھے تو چلو اللہ کا شکر ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ روزانہ میرے گھر میں چار پانچ کے آ رہے ساجہ کے محرم میں بھی آئے اور ابھی بھی آ رہے تو میں نے کہا چلو بھائی امت کے دماغ میں یہ تو بات آ رہی ہے کہ محرم اور سفر منوس نہیں ہے یہ کافرانہ عقیدہ ہے یہ مشرقانا عقیدہ ہے تیرا سفر سفر کی تیرہ تاریخ کے تعلق سے بھی عورتوں کے ذہن میں یہ میں خاص طور سے آپ لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گھروں میں جا کر عورتوں کو سمجھانا کیونکہ یہ عکیلے کا مسئلہ ہے ایمان کا مسئلہ ہے لوگوں عورتوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے مرد جو جاہل ہیں ان کے بھی دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے کہ سفر کا مہینہ بڑا منوس ہے تو حدیث کے خلاصے میں آتا ہے کہ اس وقت کے دماغ میں یہ بات نا؟ تو اللہ کے نبی نے جب ظاہر بات ہے کہ رہتے رہتے ماحول وہ بولتے نا کیا بولتے اس کو خربوز ہو کے دیکھ تو ساتھ میں رہ رہا ہے کہ مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں نہیں آتی دیوالی میں نہیں پھوڑا پھٹا کے ارے بولو نا ارے بولو ارے پورے ملک کا دیوالیاں نکل گیا کیا دیوالی منا رہا باولے؟ تو ساتھ رہتے رہتے آ جاتی یہ ساری چیزیں تو اب ان کا عقیدہ تھا کہ سفر منہوس ہے تو سفر میں سفر میں سفر نہیں کرتے تھے سفر میں شادیا نہیں کرتے تھے محرم میں بھی شادیا نہیں کرتے تھے منحوس ہے اللہ کے نبی نے کلر طور سے اعلان کیا لا سفر ولا ولا ہام کہ اے لوگ سفر میں کچھ نہیں ہے سفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے الگ سے بلکہ عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے آپ دیکھیے کہ عربی نام سفر کا عربی نام پورا کیا ہے سفر المظفر خوا یعنی ہے سفر الفر یعنی مظفر لگا کر اشارہ کر دیا مظفر کے معنی ہوتے کامیاب یعنی لوگوں کے دماغ میں تھا کہ سفر منوس ہے اس میں شادیاں مت کرو اس میں یہ مت کرو اس میں لین دین مت کرو ایسا مت کرو ویسا مت کرو تو اسلامی سال کے مہینوں میں سفر کے آگے مظفر لگایا گیا اور سفر مظفر کے معنی ہوتے کامیاب یعنی اشارہ کر دیا گیا کہ سفر میں کامیابی ہے سفر کے مہینے میں کیا ہے کامیابی ہے منحوسیت نہیں ہے بلکہ نبی نے اشارہ کیا صحابہ کو سمجھایا کہ کوئی دن کوئی راہ کوئی لمحہ منحوس نہیں ہوتا کوئی ہفتہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا ہاں منحوسیت تیرے عامال کی وجہ سے آتی ہے عامال اچھے ہوگے زندگی میں برکتیں آئیں گی کیا ہوگی زندگی میں برکتیں آئیں گی اب نماز نہیں پڑھ رہا فجر کی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں نونا صبح کا سونا روزی کو روک دیتا ہے اب صبح نماز نہیں پڑھ رہا نبی نے کہہ دیا کہ صبح کا سونا روزی کو روک دیتا ہے ہمارا ایمان ہے پوری دنیا کا بولا وہ غلط ہو سکتا ہے میرے نبی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے بھی غلط نہیں ہو سکتے اب صبح سو رہا روزی نہیں مل رہی برکت نہیں آ رہی اور بابا کے پاس جا رہا اور بابا بول رہا ऐसा लग रहा है जैसा मेरी रोजी किसने भान दिया हो समझ या? ऐसा लग रहा है अलग अलग, अलग अलग तुम लाते एक था पैसे हारे दिख रहे निका रहे कौन सा आइटम एक काम कर मिला जैसे पैसे आए मेरे घर को जाए جائے جیسی آئے ویسی تو یاد رکھو منخوصیت آمال سے ہوتی ہے آماز تیرے غلط ہوں گے ब्याज तू खाएगा कमीशन तू खाएगा हरानेगा माँ बाप को जुलम तू करेगा बहनों का हक तू मारेगा छोटे भाइयों का हक तू मारेगा रिश्तेदारों को तू सता पड़ोसियों को तू सताएगा तेरे आमाल अगर गलत है तो फिर मनुषियत जरूर आएगी मनुषियत لیکن نبی نے اشارہ کر دیا یہ اگر کوئی آدمی ریکارڈ کر رہا ہے تو اس بیان کو پہنچانا اللہ کا اللہ سفرہ سفر میں کچھ نہیں نہیں کوئی ٹینشن نہیں اور آگے چل کر نبی نے اشارہ کر دیا وہ میں بھی کچھ نہیں ہے الگ بعد لوگوں کا کیرے بابے آج تو بیٹھا تھا گھر میں چھت پہ الو دکھا الکھا نے سمجھ گئے ٹینشن ना कौआ दिखा समझ रहे आप टेम खत्म हो गया हूं कौआ दिखा तो कुछ तो भी मसला घर से नहीं कर रहा था दिल्ली ने रस्ता खा दी अब तो जाऊंगा नहीं हो अभी कुछ तो गर्स तो भी समझ रहे आप है ना बारत लेकर जा रहा बारात लेकर जा रहा है ना? तो क्या कर रहा अरे तुम गुरु वो अंडे लाने गया कैसे अंडे लाते नहीं पहले तरफ के पहिये के नीचे दो अंडे रखना पड़ेंगे तो इससे क्या होगा रास्ते में अपने जीव दे दिया अंडा तो रास्ते में कोई तकलीफ नहीं आएगी तो मैंने कहा जब फार्म के अंडे इतना कमाल कर सकते हैं दो अंडे पूरे ट्रक में बैठने वालों को बचा सकते हैं तो खानदान का एक आधी दे क्या तक के नहीं جب انڈوں میں اتنا کمال ہے تو خاندان دے صلاح کامت تک تیرے خاندان پر کبھی بھلا نہیں سمجھا ارے کچھ سمجھے تو اللہ کے ربی نے اشارہ کیا سفر میں کوئی نہ شادیا بیاہ کرو عورتوں کے دماغ میں سے بھی نکالو کیونکہ اکیلا اگر خراب ہوا تو بہت بڑا ٹینشن اکیلا خراب ہوا تو بہت بڑا انسان صرف قرآن نے بھی کہا جا دیا قرآن نے بھی صاف کر دیا اللہ نے نمازوں کی کوتاہیوں کو معاف کر سکتا ہوں, کی کو کر سکتا ہوں وہ میرا مسئلہ ہے لیکن برابر بھی شرق کیا اخیرے میں گڑبڑی کیا کہ اس سے ایسا ہو جاتا اس سے ایسا ہو جاتا تو ہوا کہ نے نقصان اس کے ہاتھ میں ڈال دیا نفا اس کے ہاتھ میں ڈال دیا سن نفا بھی میرے ہاتھ میں ہے نقصان بھی میرے ہاتھ میں تو عورتوں کے دماغ میں سوئی نکالو گھر میں باتا کرتے نا تو وہ نکالو شادی کی تاریخ لینے بیٹھتے تو شادی کی تاریخ میں دیکھتے وہ میں بیٹھا ایک مرتبہ تاریخ لینے بیٹھا مطلب یہ تاریخ طے کرو تو وہ میرے پاس میں سادہ کیلنڈر تھا تو فوراً دوسرے بڈھے نے چلائے اور نہیں نہیں مفتی صاحب اس میں اقرب ہے اقرب اکرب سمجھتے اکرب اقرب کے معنی عربی میں ہوتے بچھو نہیں اکرب میں تاریخ نہیں لیتے یہ صرف اشارے کرنا وقت ختم ہوگا پھر کبھی آؤگا کہ اپنے عقیدوں کو درست کرو سفر کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ سفر میں کوئی نہ ہو سک نہیں والا ہاں اور الو کتنی بھی گھر پر آ کر بیٹھ جائے ارے بولو نوست نہیں کوئی پرندے میں کوئی نوست نہیں کسی جانور اور کسی دن میں کوئی نوست نہیں بلکہ وہ بات سنا کر بات کو ختم کرو گا کہ پیارے آقا نے کہا کہ آدمی زمانے کو بھی گالی دیتا ہے کہ زمانہ بڑا دور چل رہا زمانہ نزل چل رہا. زمانہ ویسا چل رہا صاف حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرما اللہ یہ کہتا ہے حدیث قدسی ہے حدیث قدسی کسے کہتے مالو حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اس کو کہتے کہ جس میں اللہ زبان صرف کس کی ہے رسول اللہ کی ہے تو اس حدیث کی میں اس حدیث کا سب سے اونچا مقام ہوتا ہے نا کیا کرتے بہت برا چل رہا ہو زمانا؟ زمانا برا نہیں چل رہا تو برا چل رہا برا کون ہو گیا تو ہو گیا اس لیے میں نے شروع میں شیر پڑھا اسی شیر پر ختم کروں گا کہ کیا شیر پڑھا میں نے منہ نہیں پھیرا جنہوں نے عمر بھر ایمان سے منہ نہیں پھیرا جنہوں نے عمر بھر ایمان سے ہر زمانے میں وہی جیتے رہے ہیں شان سے ایمان مت ختم کرو اپنے ایمان کی کے عقیدے کو درست کرو شرک کو کفر کی تمام باتوں کو اور خیالات کو بھی دلو دماغ سے نکال دو ہے نا نکال دو کیوں وہ کیا تو بولے زمین سے نکل, نکلے باوا فیض میں نکلے تھے اور پانچ یا سات دن بعد میں ارس ہونے والا تھا تو فیج پور کے مرکز مشورہ ہوا کہ دیکھو نئے نئے باوا نکلے और ये तो बड़ा मसला रहेगा उस भी चालू हो गया तो फिर चालू हो गया तो अब बाबा को अंदर ही लाने के लिए को बे थे नहीं समझा तो वहां प्रोग्राम का ही ज्यादा तकलीर था निकले बाबा और तकलीर किसकी दी बड़े बाबा बोलिया تو ایسے جتنے عقیدے ہیں غلط خیالات ہے یہ ختم کرو تاکہ ایمان کی حفاظت ہو اس لیے میں نے کہا کہ وہ نہیں پھیرا جنہوں نے عمر بھر ایمان سے ہر زمانے میں وہی جیتے رہے ہیں شام سے اور عمر بھر ثابت قدم پھیرے وہی ہر دور میں وہ جو وابستہ رہے ہر حال میں قرآن سے اور شیر ہاتھی بھیڑیا یہ تو صرف کچھ نام ہیں اصل خطرہ ہے یہاں انسان کو انسان سے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے العالمین جن حضرات نے سنتیں ادا نہیں کی ہے وہ فورن سنتیں ادا کر لیں مجمع تھوڑا زیادہ ہو گیا تھوڑا بھیڑ بھیڑ کے کھڑے رہ جائے باہر کھڑے رہنے کو جگہ نہیں ہے اگلی میں آ جاؤ